الحمدللہ <تصفيق> <تصفيق> الحمدللہ <الحمد <لله> <الحمد <لله> <وكفا> والا على سيد وقاد وخاتم امبیا محمد المصطفى لا اله الا هو اصحابه الذين كانوا يدعون الناس الى سبيل فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کمروسو لو مدد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 يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما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 معزز دوستوں بزرگوں بانی نے محفل مہمانان نے گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دہلا شریف دی ہم دو سنا ودرو خاتم اللمبیاء میں لمبی آل ہی سہیت ہو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 مولا سونا اس محفل نو اپنی بار قبول فرما کے شادی نو بخیر انجام فرماوے اور دین حق دی برکت نال اس جوڑے نو شریت محمدیت مطابق زندگی بسر کرنے دی توفی کتا فرماوے وقت تھوڑا مختصر تمہیب کے اوپر اکتفاق کردیا ہوا میں اپنے موضوع والے جان دی اجازت چاہ دے سامنے جس موضوع دا انتخاب کر کے بیان کرنا ہے اس کا عنوان ہے مومن کی کامیابی اور ہے منافق اور کافر کی کامیابی اور ہے یعنی جناب نو سمجھاو گا کہ دارین دے حوالے نال دوہاں جہانا دے حوالے نال مومن دی کیا کامیابی ہے اور, اور کافر اور منافق کی کیا کامیاب بل بالعموم ہر بندہ اچاہت رکھد وہ باوے کسی حالت اچھے وہ چاہت رکھ د کہ میری دنیا بھی کامیاب ہویری آخرت بھی وقت تھوڑا گن سا لفظ تھوڑے بلے سا مانا جوکا دے سوجو لال باؤ یہ اڈے ابھی اگاں پچھا دیکھنا بس کر توجو میرے والے پاس خوشوں خوش بہار ہر بندے کی یہ چاہت ہے کہ میری زندگی کامیاب, ہوئے. میں اتنا بھی کامیاب ہوا اگر چاہت ضرور ہے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 تو منافق ہے کو اپنی کامیابی سمجھ نہ مراد سمجھ ہے لیکن در حقیقت تو کامیابی نہیں ہوتی وہ اصل تباہی تے بربادی ہوتی ہویا جو منافق, منافق منافق دا نئے جہان نہ ہو جہان سب تو پہلے مومنین دی کامیابی دی گل سن نال, نال اس دے مد مقابل ان لوگوں کی گہل اپنے آپ سمجھ آتی ویسی جی محض ایمان تسلام کے دعوے دار اندروں گھوڑے انہوں کی پرکھ اور پہچان اپنے آپ جھیلی ویسی مناسبت آیت قرآن کیو آیت مو من کامیابی کا وا رن کیا کروں نا زمیر ہے نہ ایمان ہے مسلمانی نان نی لبدی مولا روم فرمائد فرمایا اگر رب رسول نہ فرمانی کر کے بھی تک سکھ دی نیند آوے بت سمے جمیر مر گئی جنازے کا اختمام کرے بچ اتنی عقل ہو جس رب کی ترمانی کھڑا کرے نا آخر تر ڈزک بھی تو, تو اسی رب د کوئی اتنی عقل آنے بھی نزدیک مردہ زمیر لوگ کو نہ قرآن سمجھ نہ حدیث سمجھ آتی ہے نہ اللہ دے فقیر دی کو کی کوئی گل سمجھ آتی ہے میںبتد مکائی وا کہ وہ زمائر ادھی آیت قرآن دی سنتے ہیں دل دی حالت تبدیل کی وی آیت نار حضرت بن یہ فکیر جن مرید حضرت ابراہیم بن ادھم بیٹھے آپ کو لو پوچھا گیا آزور تھوڑی توبہ دا سبب کیا بنے میں میری توبادہ سبب آیت پاک بنی یعنی دنیا تبدیل تھی گئی ہے اور تبدیل ہی ہو تھی یہ کہ اللہ حضرت مالک بن دینار آپ بھی شراب تھی حضور کی واپس مڑے فرمایا آیت حصہ یعنی آمنوا بس اتنی آیت سنیے دل تل تھی البلا او لوگ بھاوے گناکار پہلے لیکن مرد زمیر بےغیرت اور بزرگ فرمایے فرمائے جتنے تک بندے دے اندر غیرت موجود ہونا غیرت مر بنی یہ ضمیر ایسی شہ یہ ای غیرت کو جگا کے رکھ دی جنا غیرت مک وجے سمجھے ہوں فارغ چی لے لوگاً، لے لوگاً، ادھی آیت جو قرآن بھی سن قر دنیا تبدیل تھی دی آج مردہ زمین ہے اسا تری سپارے پیتی بیٹھے ہیں. پڑھنا ہو ہوا تو بندے نہ پیتا ہے قرآن کو تری سپارے پیتی بیٹھا لیکن بات ہی نہ انسانیت دی خوشبو نہ آن ایمان نظر آتی ہے نہ زمیر نظر آتا ہے پتہ نہیں کو بن کے بھی اور دعودار ہیں مومن ہون دے تے مسلمان ہون دے آئے آیت پاک سن. ایمان آ زمیر آ سی مولا سونے کیا حکم ربانی ارشاد ربانی فرمایا وما رسم واتقوا انہ ان شدید دین ذرا جی ہو اللہ مولا سونے لے اپنی مخلوق کو کامیابی دا راستہ دکھایا خاص ہونا لوگ کو جڑے مومن ایمان والیاں کو رب کی نے کامیابی دار دکھایا فرمایا وما۔ میرا رسول ڈے او بھاوے جیڑی شہ ہو سکم ہو ہوشاد ہو ہوے ہو اشارا ہوے طریقہ ہوا رسول دے وہ گھن فلتہو جیڑی شاید تر رسول منا فرماوے رک وجا خلا اللہ, اللہ تدرائے اللہ شار ال او سونے پکڑ و سختی نے وہ پکڑی سخت پکڑ تو ڈرا خوف رکھا ہے وہ آداب ترا ہے میں نے رسول دی گل بنا ہے جی گل دا حکم دے او کن تے گھتائے ذہن ذہنی بلائے دل چ پوائے جہی شہ تنا فرماوے رک وجائے اس شہائے واہ مولا سونا تر کلام اللہ میں مولا ڈرائے پتا جیڑا بندہ اللہ سونے دے خوف دا دعوی کرے میں رب سونے تو ڈرتا وہی نشانی ہے او اللہ د رسول کا دعوے دار مولہ سونے محبوب کا راستہ کدا نہ چھڑے مولا سونے دے محبوب دا چھلے یار تو خدا تو نہیں خوف خدا نہیں رب تھی ڈرد یاب کا خوف کرو رب ترو خدا کا بندہ ہر دعوے کی دلیل دیئے اللہ سونے دفعہ لے تیرا رب سونے دا خو فرق دا اے او جانا لوگ نے حقیقت پائی نے رمدا پائی رب رسول دے کلام کس اہم اویلیبی زبان اج باز دیا دسا سران کو آپ سمجھے سوں کہیں امام دی کوئی لوڑ نہیں سمجھے آپے سو چل سو اصا کئے واسطے کو بھی چنا بن لے سوں <سؤال> او میں آخیا قبلہ او جڑے رب تک پہنچے رے. او ناستا وسیل نال ہی پہنچے نے وہ جہ جی بغیر واسطے دے ٹور دغیر وسیل نے ٹرد مخلوق خدا در اتنی ہمت کو پہچان گلنے رب سونے دی حقیقت پا اپنی مارفت کرے خدا دی کسم کر, کر کے نہ کر کے کو سی مامیا چ قرآن سمجھ آ سکتا جو قرآن سمجھا ہے قرآن سمجھایا چکلی والے سمجھا ہے جنہیں جن سمجھ انہ کو اللہ د فکیر رکھ درفی اس اشارہ فرمایا عرف کڑی فرمائند فرمایا شدہ او راج پا چار پتا زہرا زبرا شان تری بچی جی آئی خبر نہ کوئی پر خاص را پایا صبح نرم کا ملن خبر نئی پر خاصا رم سل سنا ادرت سہیوگ نہ حضرت سیدنا بگتا بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ کے کول کے بندے پوچھا ہے تساں اللہ د بلیاں بڑی کامیاب زندگی ہوتے رو تامب رے ہو جو زمین تلے بہرے ہوا اللہ د بلی ہو گئے تھی کامیاب ہے جو زمین تلو سونا یہ تسا ولیاں دا طبقہ نہ دیا پوتر دا خیال نہ دنیا دا خیال نہ غم گمے نہ آہلو عیال کا خیال ہے دنیا دی کوئی طاقت ہی آخو اللہ دے تو روک نہیں سکی بدنی دار دی داری تو روک نہیں سکی گل جہان ایک پاس اعلان او ہو گئے او کوئی راوے ناوے سدا یار تاوے او سونا طاقت کتوں گامیابیاں کتوں لبیا نے جو تسا زندگی زندگی بھی کامیاب ہے آخرت بھی کامیاب ہے تسا کامیاب لوگ آ نہ ہرتے ہو نہ اردے ہو, ہو موت تو ہر کہیں آدھی ہے تسا مرتے ہو لیکن ول بھی نہیں مرتے تھوڑی قبر بھی آبادر آدی نے جو تسا زندہ بیٹھے خلقت چکتی ہے جو تسا ٹر وجو تا بھی خلکت چکتی اے کیا رات آپ سرکار نے فرمایا فرمایا کامیابی داہ دے اسا اللہ دا قرآن پڑھیا ہے ولائے جی اللہ کا قرآن فرمائند اللہ دے کران تو اللہ کے دے قرآن دے راستے تو بار بھی نہ سجے تھے نیے نہ کبھی فرمایا ہر بندے باوے آم باوے خاص ہر بندہ گزرے ضرورت ہر بندے نے مالو متا اہلو ایال اسباب دنیا دے آخرت دے ہر بندے دے نالنے نہ نا آم نہ آم اینہ تو نہ آم بندہ اینہ گلہ تو فارغے نہ خاص اینہ گلہ تو فارغے دنیا دے معاملات آمان آلوی ہل خاصا نالوی ہل فرمایا لیکن آمان دی رات آمان دی طرز بھئیے خاصا دی طرز بھئیے آمان دی طرز آما ہو رے اصحا خاسا ترد ہو رہے وہ سونا تھوڑا ترد ہے پیش آئی کم کرنا ہومنا ہو ہوئی خوشی ہوئی کم ہوئی شادی ہوا سارا تو پہلے ہر معاملے نارا کو پہلے نبی دین کے پیش کرنے آئے. اگر تین ے اسا کر کھلنے ہیں جو دین روکے اسان روکو ایک خاصا دا طرز ہے آما طرز مولوی صاحبہ سہ مجبوریاں مری یہ زمانہ بھی بچاونا ہے ماحول بھی بچا ماشرہ بھی بچا یہ براتری بھی بچایا مجبوری ٹھیک لہ کے جی لہ کے نا یہ مروئی خری گل تھی ٹھیک ہے لیکن اے پچھو سارا ٹولہ تا نال کھڑا اگر میں ترٹنا انہوں وات برادری وہی ہے اولاد بھی وہی ہے بال بھی وہد بھی وہی ہے ول کھ نہیں گل ٹھیک ہے لیکن ایسا نہیں چل سکتے یہ آم لوگ جنا کوئی معاملہ پیش آئے وہ شریعت کلی دے دے وہ اپنی برادری کھلے دلتے ماحول کھلے درے کھلے درضی کلے د بادری مرضی کھلے د اپنی اولاد کی مرضی کھلے دارے تباہو برباد کی وے کیونکہ بندہ جنا اللہ مقابلے کے اندر اللہ مخلوق دی مننے خالق دی نہ مننے بزرگ فرمائیں نے ایسے بندے دا انجام ذلت رسوائی تباہی تے بربادی ہے ایسے بندے دا انجام عبرت نا کے جڑا مخلوق دی مننے خالق دی نہ ایک گل سناؤ دیکھ مات مت ماری پی جنازے نے او بابا اج کہ پرسو تو ڈی ہاں کوئی ساڈا بھی پرسی اچھا گیا جنالے نیت کیا ہے پرسوں کا بولا مائتا پتا جناب لیکن او مردہ سمیری دے آلم ہے کہ بلا جی دے تا جھا تیرہ رہے اچھا تو مردہ نال دیکھا ہیں آئے جنادے نیت کیا میں آخلا کیا پتہ ہے اچھ سڑتے ہیں اسان پانی چڑتے ہیں کیا پتہ سا جنگلی جانور کان عمل جو یہ سال ساکو جنا دسیب بھی لیکن نیت فساد دیکھ اچھا جی رنجے نا ضرورت جستی فلت کری اچھا دیکھ حکم کیوں؟ جنازے دی ترتیب جنازے پڑھنا جنازے دی عظمت جنازے شرارس لوگ نہیں اور شرار رسول کتوں آئیے بڑائی گئے یہ مطلب ہے حکم رب سونے دیں حکم رب دادی مخلوق کرنا اے عجیب دو خلیفہ لیسی نے حکم رب تے چاہت مخلوق دی مننی ہے کوئی خدا دہ جدہ رب سونے واسطے کوئی کم کرنے وال مخلوق دا خیال کنو آیا حکم ربا من رب سونے کرنے کی جزا بھی لب جی اللہ فکیر درخت چڑھ کے قرآن پڑھتا بیٹھا صورت ملک شریف او جو نظر پی ہے نہ بندہ پی آئی دھیان دھیان جو تلک ہے ہیک آیت میں سر نال جا پڑھی او بندے کو سنا منواستے راتی خواب لٹھا نے جزاد وچ پوری صورت ملک کھڑھی ہے اوہ آیت کو ہی جاری بندے واسطے پڑھی ہے ارز کیتی مولا سنا ساری صورت کھڑھی ہے ہیک آیت غیب ہے فرمایا جہندے کان پڑھی ہے یا اوہ دے کل اجر منگے آج کال دے آج کال دے حفاظ دے قرآن حضرات دی بھی یہاں حالات دے لگے جو پڑھ دے کھڑے ہمیں یعلمون تے تعلیمون دی سمجھان دی یہ بھی چلی گاہل دی سمجھ نہیں آنے یہ قوم دے سامنے پڑھ دے بیٹھا ہمیں تا بات ٹکا کے تے ٹھا کے پڑھ دے ایک <سؤال> ہے کلام خدا دا کلام خدا دا تی پڑھے مخلوق دی خاطر تی مخلوق کو سنا دی خاطر تی رب دی ردا نہ ہو بے وطعی میں تھی سیا جی نہ تھی فقیرنا علی رب فرمائے سی اجر انہ کو لکن جہند باز تی پڑھتا رہی ہے توجہ دی گل پیا کرے نام میرا ایک دوست آئی کاری صاحب آئی اکثر آئی اج کل رب نے بنایا فرد کفایا بنایا منہ لکھایا جنا د پڑک بروسا اگو پیچھو فرن لگ پہ بھائی ڈگی نے فلاں بندہ آیا منہ جو لکھا بڑا ہوا تو فرمائی اسا مخلوق دی خاطر کو چھوڑے اسا مخلوق دی خاطر متنی تاجدار کو کانڈ کی مخلوق دی خاطر شریعت چھوڑی ہے تین چھوڑے اسا احکام چھوڑے نے اصل بنگی کیا ہے کوئی روڈ تے مریا پی بنیا پہ بوٹیاں نہیں لبدیاں کوئی حالت بنی پی کوئی حالت بنی پئی کو کنڈ کی کو گے حضرت سلمان فارسی आपकार आप रब सोने तबक्कुल रखने मशहूर आप तबक्कुल आप कामिल वक्त आज آپ سرکار صحابہ دنیا دا مالو متا مزدور کرکل رکھ کے باہے وجوہ وقت حضرت سلمان فارسی کو <سلام> صحابہ فرمایا اثر تھرے نال ہی چل سکتے مہربانی کرو نہیں کئی کو گی لو آپ نے فرمایا چلو خیر کوئی گل نہیں آپ سرکار دے کو کوئی چند اونٹ سن چند اونٹ چند اٹھو کے جنگل جنگلے کی تیری خدمت کرے سا آپ نے فرمایا نہیں تا جوڑ نہ سی حضور نہ بن سی والی کوشش کرے سا من مند، مند، مند، مند مند. قربان جنگل ٹر گئے حضرت سلمان فارسی سرکار اتر جی مخلوق خدا دے جنگل غریب لوگ رریاو کنارے آپ دی خدمت کرنے دیوار آپ نے اپنے کھاتم کو فرمایا مجھے سارا تم کا اٹھے جرا سارا تارا تاقا تال فرمایا نپ سا کر سا کر کے ہوں جڑا کھا آئی مائی کھا د اتنا مقصود تا گوشت تقسیم کرنا ہے بنڈنا مخلوق خدا دی خدمت کرنی ہے کیوں نہ ہوگے یہ اٹھ سونا بھی ٹھیک وزن بھی ٹھیک چاہیے ٹورا بھی ٹھیک ہے یہ مقابلے چک اٹھنی کو ضبع کر لینا یہ گوشت اٹھ کی نسبت زیادہ ہے اصا تو گوشت بنڈنا ہے یہ سوچ رکھے خاتم اٹھنی جذبہ کی اٹھ بچا کدے اٹھنی سما کر کے بن لیتی ہے جہاں آپ کو پتہ پتا لگایا اپنے فرمایا ہے وہ بے لیا میں اٹھ تو حکم دھنی کر کے گوشت زیادہ مولا نے یہ نہیں فرمایا جا گوشت زیادہ رکھ دی ہو فرمایا للت نکو ما تحبون مولا سونے نے اے لیا کھا جو جدا گوشت چوکھا ہوئے او مولا ہے فرمایا ہے جی راتوا کو چوکھا پیارا ہوئے مریدہ حچ اوڈیوائے مماتو حبون جی رات مال سانا جو چوکھا پیارا ہوئے اوڈیوائے فرمایا تک واکھا ہم تدہ مرنال جوڑ بڑھ سی ت میری مرضی دے خلاف کیا میرے چاہت دے خلاف کیتا لہذا میری خدمت دے قابل نہیں رہ گئے وقت آیا آلام نزا قریب دنیا کرن دا وقت جنا کریب آ آپ نے ایک آپ بی بی پاک ارض کریں لجپالا یہ کلے بیٹھے تصا وی پے ہو میں کیا کرے سا میں کفلے سا کنازے پڑے سا آ فرمائد میں جنگل سی ادھر جناز مسلمان کی پوری جماعت آ سی فرمایا گبراہ نہیں میں آپ نے سرکار دی روح مبارک روح مبارک پی آدھا لشکر پی آد پوری جماعت پی آدی حیران ہو گئی جماعت کو خبر ہوئی حضرت سلمان کا آخری وقت اس نبی پاگ نبی پاک سرکار یار سمجھ گئے بڑے جوش و خروش نال بڑے جذبے نال انہا تجہیز و دا احتمام فرمایا بڑی شوق محبت نال اوہ خدا دیا بندیا او جرے لگے بیٹھے نے اونا او دا جنادہ پوری جماعت پئی پڑ دیئے تے بار ہوا کے پئی پڑ دیئے آج جرے جماعتہ وچ بیٹھے نے جرے مردے نے لگے تانتے مردے نے فارکے ہیں اوہ اونا خالے خاطر مخلوق چھوڑی آئی اص مخلوق دی خاطر جنہ جنہ مخلوق کو چھوڑے باویں لگے بیٹھے مولا چھوڑے نے پوری جماعت بھیجی اج جہ برادری جنہوں دوست جان رشتے داروسا کرے سونے کو بھلا خدا کی قسم کر کے دوست یہ ماں پیو ایق آ کے بے وفائی کرو خدا دبندہ کیوں نہ ہوگے جیری مخلوق تے دنال پے وفائی کر لی ہیں مخلوق جیری تے کچھ چھوڑ ویسی بہترے ہیں اللہ تو دے رسول دی خاطر تو پہلے مخلوق کو چھوڑ دے سبحان اللہ نہ تکبیر نہ رہے نارے تحقیق، نارے حیدری، علامہ مولانا مفتی فضل احمد چیشتی چشتی صاحب تاری سلطان محمود چیز آئیے کو خاصا نے فرمایا ہر امر پہلے شریعت پیش کریں شریعت دے وے کرجن ہے شریعت خاصا دا طرز اصا برادری نہیں دے تھے اصا زمانہ نہیں دے تھے اصا اپنے کمبے کے لشکر کو نہیں دے تھے اصا زمانے دے رخ کو نہیں دے تھے اپنے یار فرمایا اچھا اللہ رسول دے حکم دی خاطر جو پورے جہان کو چھوڑ کے ہٹ پاسے باہوینے ہیں مولا دی شان ہے مولا مخلوق کو کے ساڑے قدمیں ساٹھ چھوڑے مولا فرمائے دے تیم خاطر مخلوق چھوڑیے اچھا مخلوق دی مہار تا میڈے ہاتھ دیکھے تیم میڈی خاطر چھوڑیے میں پوری مخلوق کو تیرہ خادم بنا لے خاصا طرز فرمایا یہ رازی کا لیکن ایمان والے اللہ رسول منع والے ال مومنا کابی راز یہ راستہ یہ <سؤال> تریقا کیا مطلب جنا اللہ دے قرآن چنیادری ماحول کنڈ کر دے سن لیکن اللہ رسول حکم کو کنڈ نہ کرے کر سن کا کامیابی دے کیا مطلب مومن دے اے اعلان مومن دے فیصلہ ہے سات اللہ برادری کو حسین وطن چھوڑنا پیا چھوڑ دے سو لیکن اللہ کو کنڈ نہ کرے سولہ کو پتا اسا تد کامیاب تھی سوں کامیاب تا تھی سوں دی دنیا آخر سی لیکن وہ لوگ ذہن دل دماغ اللہ گل آج آ دل دماغ خدا دی قسم لوگ کی کسم کرکیا حدرت بغدادی فرمائیں فرمایا اصا اللہ دا قرآن پڑھیا ہے اصا اللہ دا قرآن سمجھا مولا سونے نے فرمایا کمر رسول مولا نے تھا شرط نہیں لائی برادری دکھائے کمبا دکھائے سال بال دکھائے حالات دکھائے مولا نے کوئی شرط نہیں لائی پتا لگتا ہے حالات جیوے ہو گئے مومن انتے ویندے جنتے تاج دار مدی کا دا اشارہ ہو گئے مہا محنت جنتے اللہ اس پاسے روخ نہیں کرے گا ہمیشہ اس پاس روخ رکھے دس پاسے اللہ رسول دی اللہ رد ہوسول بلاوا دی کامیاب زندگی کا راز حضرت چنے بگداد کی زبان منافع مولی صحیح برادری زال مال وی جنابے والی اصا تو جگ جڑا جو کے ناراسو ساگو لوگ آخشن یار تھوڑی شادی آئی کہ جنا اے آسو لو آ شادی جی اتنے کنجر بغیر تلے خسرے نچلے ہوئے بھول تماشے ہوئے تینے رسول نہ فرمانی ہو اس شادی یاد ہے لیکن خبردار یہ شادی کافر منافک شادی کا بھی شادی مانا خوشی ہو دلہ رسولانی کر کے یا منافک خوش ہو سکتا ہے یا کافر خوش ہو سکتا ہے مومن جگہ نافرمانی نہ فرمانی کر پاوے وہ کدا خوشی نہیں کرے دا تے نافرمانی دے غمگین امکین کرنی کرنی اللہ رسول دی فرمانی چلنا قرآن دے خلاف چلنا محبوب خدا دے فرمان دے خلاف وات کھڑا خوشی یا کہ کافر دا کم نہیں یا کہ منافق دا کم نہیں اے مومن دا کم نہیں ہو سکتا کیوں اس واسدے؟ جدا مومن کولوم برائی تھی ونگے، او دا دل گمکی تھی ل مومن اس ویلے خوش جدا مومن اللہ کے رسول تابے داری کریں میاکا نامدار دی بار گاج آیا سوال کیا یا رسول اللہ جن کو دا یعنی اینج پتہ کو گنا جو نہ مجھنا سونا ملسم گنا ہے میرے آخار نے یہ نہیں فرمایا سوت گنا رشوت گنا جھٹ گنا جناب گنا نشا کرنا شراب خوری کرنا جناب کے گناہ نہیں سنائے؟ کیوں میں سنا نامدار نام دار جانے سوال کرنا لے اے مرتا ضمیر نہیں اے زندہ جل اے صاحب تل میرے سونے نبی ایک گال دفاع فرمایا فرمایا وہ کم یار آم کر دل کھڑک پوے دل کڑک پوے کیا مطلب یا رسول اللہ ملبر نیکی گیری میرے آکا انعامدار نے آپ نے اتنی گل تفاق فرمایا فرمایا جرا کم کری ترا دل پاگو بہار تھی ونجے. فالزم ہو کام کو نہ مطلب میرے یار کو پچھلی جل بائی تھی ویسی دل کدا بھی خوش نہ ہو سی بائی تھی ویسی دل میگنے سونے نے مومنہ کو مومنا دسی ہے سبق پڑا تو آپ نچدہ کھڑا ہے میں کوئی دوست گل سنائیے یہ کوٹ ادو والے پاس اکی سڈے علاقے شادی تو یہ راج نا گبرو گبھرو صاحب اکھے جیرے این پرات کا ٹائم آیا ہے ماس بڈی سارا نچدیاں کڑی تھی ڈوبوالی خدم سچی, سچی. وہ پتر کو شرم ہے کو ہاتھ مار میرے چیٹے والے میں اٹھن نہ میں سیدھی ٹور نہ گبرو آخ اما جی بھاویں پٹھیا نہیں کھا باوے سدھیاں نہیں کھا ڈو پوالیاں نہیں کھا بنیا گھبرو اس کے نات چس دس نپ کے اما کو میدان چلا کلا تو جو آپ بھی نچے نال اما کو بھی نچاو نال بہنی کو بھی نچاو بندے دھی اپنے پیو کی شادی کی ویڈیو یہ گال میں اکثر سنے گا بیک شادی دی ویڈیو رکھا باہ بنی شادی خسرے ہے اس وڈ کے چمیٹ چپیٹ کند ہٹ چٹی تو نام مراد آئے خسرنی ترین فوٹیاں کپلا جڑا آپ نچے ماں کو بھی نچاو بھنی بھی غیرت نچاو خوش تھی وے نبی حدیث دے مطابق ایمان نہیں آیا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 بل خوش تھیں کم نہیں وہ مومن اللہ رسول جنا اللہ رسول تابے کریں کراس خاص یہ نقطہ بنا کے انہوں دے ان لوگ یہ خاص کر سی بے لیے شادی محفل کر لوگ انہوں کو سوال کر جنازے مولی شادی مولی تو نے فرمائی ان انہوں دست جواب پڑائی میں کہ جی برادری اوین ہو انہوں نے گو آخا کرو او میہا اس تھوڑے قلبو جکاررن تھوڑے ازہانن توسفا اللہ رسول دی نافرمانی کے خوش تین دے ہو اسا فرما برداری کرکے خوش تین دے خوشی اللہ رسول دی نافرمانی جون دی ہے وہاں خوشی اللہ رسول دی فرما برداری جون دی ہے فارقتلیں توسفا مقالا مالکے خوش تین دے ہو اصنف دین تے کے خوش تین دے خوش، خوش، خوش، خوش، خوش، خوش، خوش، خوش، مقام شاید اصا اپنے رسول نال بیٹھے ہے وہ سونا اصا پیغمبر بنینے آئے جو پیغمبر من نئے بل تیرے پیغام سے بھی سر کٹے قتل کر کے خوشے سڈے اندر یہ فرق ہے اگلے کچھ مجھا ویسی بھائی کے آڑن لڑنے کی لڑ ہی کوئی توجہ فرمائی خدا کی قسم کرداری حالات کی ہو, ہو, ہو, ہو, ہو, ہو, ہو تاہ تا اکبال فرمائند فرمائیا فرما فرما فرما حالات میں کلندر نہیں نہیںر اتندر دما میں یہ کلندر دما ملے اقبال فرما فرمایا حالات قدموں میں کلندر نہیں گرتا حالات کے قدموں میں کلنکر نہیں گرتا ٹوٹے بھی ستارہ تو زمین پہ نہیں گرتا ہر دریا گرتا ہے سمندر میں بڑے شوق سے کوئی سمندر کسی دریا میں نہیں اک بال فرمانا کرایے بھی دھا نا کوئی سمندر دریا اٹھانا پاؤ وہ دھا نکن فرمایا تو مومن تھی کے جو حالات دا مرید بن ہتھوں مجبور تھی پا فرمایا کو دریادر تو دریا چ پڑھتا نہیں نہیں سمانہ نہیں توجہ فرمائی کیا مطلب اقبال کیا آخنا چاہبال آتا ہے چاڑ ہے جو تم مومن ہو بنتا دعوی بھی کریں حالات لیکن ایک صاحبی گل یاد آئی ہے سنا اے برادریاں اے کمبے, اے گالیں, اے زمانے دے تانے اے یہ اے ہمیشہ تو مومنین نال چل دے آئے لیکن ان تانہ میڑیا والے پاسے کان نہیں تھرے انہیں اپنی پٹڑی سیدی رکھی میرے پاپ نبی کا صحابی ہے دورِ جاہلیت دے اندر جنہ اسلام دی دولت قبول نہ ہی فرمائی ہیک عورت نال ہیک عورت نال آپ دے تعلق ان غلط کی سمدے دورِ جاہلیت دے اندر دورِ جاہلیت دے اندر اور صحابہ پاک دے بارے خبردار کہنے ذہن دے اندر خیال آوے سحاب نے اعلان فرمایا ہے اور جنہیں میرے پاک نبی ہاتھ بہت کیتی ہے پچھلے پاپ کر چھوڑے نر تکبیر نائ رسالہ ن تحکی نر حیدری نار چاہ نبی پاک سرکار دید تھے آئے مولا سونے نے فرمایا پچھلے دور دورے جاہلیت جاہلی ایک عورت نال تعلقات آپ اسلام کی داخل تھی گئے اسی گل تنڈ سمجھے ہوئے کفر اسلام دی ونڈ سمجھے جدر دورے جاہلی چن اورت غلط مراسم لیکن جد کلمہ پڑھے کلما پڑھے عورت بھی گئی مراسم بھی گئے وہ سنگی دوست بھی گئے او یاریاں باشیاں بھی گئیاں ایک یاری محمد پاگ لال قربان ون اتنی طاقت دے کے مالک جد خدی ویلے کفار نے گفتار چند گرفتار ہوئے کیا جناب صحابہ صحابہ پیرا دنگل وڈیاں وڈیا باری فرکم لڑک لکڑیاں نال بن چھوڑ وڈیا نال جہاں کپے پے لکڑیاں سنگل پا کے سنگل کوی چاہتے ہیں لکڑ کوی چاہتے ہیں جتنی وزنی ہوٹا جا کے کنڈ رکھنا جنگلی کے وال والی اپنے یار کو کر کے اے مالکن اتنی عظیم صحت آپ دی جسمانی قربان وا کر جنگل چنگ اوہ عورت آ گئی کا دنال پہلے گل تعلقات عورت آ کے سد مارے آپ سرکار نے نظر نہیں اٹھائی عورت آ گئی کیا مت مرد بن گئی قربان و بڑے سونے نبی نے بیارے جواں مردی بھی موجود طاقت بھی موجود ہر شوج لیکن ہن اپنی نہیں رہی عورتہ دیکھی کیا مطلب پہلے تو میرے نال چلتا ہے میرے جی بن گیا پلیتی روشنی نہیں آئیر آئی او ہنے رائی. ہنے رائی دے اندر کر گزر لیکن ہن روشنی آ گئی ہن چان آ گئی ہن غلط سہی کا پتا لگ گئی جدہ سونے نبی ہاتھ دیتے اے جان محمد دی ہو گئیے اگے کرے نا ہم اپنی مرضی نال اپنی جان اپنی سمجھے نام تو جو اے... ہاں دا مطلب جی نعر میرا جسم میری مرضی پی جلیت چاہے اپنا جسم اپنا سمجھ لینا سے وہ جگہ محمد پاک دے ہاتھ جاتھ لیتا ہے. اے جان اپنی نہیں رہی اے جان دا مالک محمد بن گئی <تصفح> فرمایا اگے جہالت یا اپنی مرضی مرضی جنے ہائے کبلا فرق کیا ہائی وہ رہن رحی اپنی مرضی جد کلما پال کی دن مرضی نہیں ہوں اللہ د رسول مرضی یہ مطلب ہے کلمے کا حق ان لوگ ادا کیت کلم کا ماننا بھی انہ لوگ تکا بھی انہیں لوگ پورے دے کلمے کے ڈٹ بھی انہ لوگ شان بھی انہیں لوگ سمجھیے اصا تو مہز زبان کے الفاظ سمجھی بیٹھے کلمے کو مہز محض زبانی الفاظ سمجھی بیٹھے ہیں کہ بلا اے زبانی الفاظ نہیں یہ گہلتا پیا کرے نا ایک پاسے کھڑے یا کلما نہیں پھتے یا ان جلما پڑھتے نہ پڑھنا لے پڑھا لئے کلما نہ پڑھنے کا پہلے بندے کا کردار بھی یاد بھائی جد پہ یاد لیکن کہ بلاشا پڑھ کے مکالم نے فرمائی میرا پیر سلطان العارفین پیر فرمائیں فرمائی ایسے سو پانی کلم ہو یار ہر زبانی کلمہ او وہ ہر کوئی پڑھا پر دلتا پڑھا ہو او ہو دل دا پڑیے پڑیے ہوئے پڑیے ہلے زبان نوئی ہو چلتا کلمہ مو یارا آشک پڑھ دے کی جان گلوئی اوے سہا کر ہوئی جو ہے او پلے فرایا نے کوئی نہ ہی پڑا اپنی مرضی کرے لیا سے تو ہر تو کلمہ پڑھ کے آیا کھڑا جو ہوں جان خیالت کی تھی وحمد عربی کو کیا منہ نے فرمائی اے کلمہ سا پڑی بیٹھے لیکن افسوس اسا کلم کا نہ ماننا ہے کولم ساڈے کو منگتا کیا ہے اللہ مولانا نال یا مولا سونے لاہ وا کر مقابلے کو منسولہ کو کلم مسلمانوں کا لکھان سے توجو نے فرمائی مولا سونا لا جا تے مقابلے چ کوئی بھی آ سارا کو کانڈ کر دے سو ایک کو نہ چھڑے سوں پہلا وادی رب نال محمد رسول اللہ, اللہ دے محبوب نال سونا دیکھو پیغمبر مننے تو اللہ دا رسول ہے اللہ دا پیغمبر ہے بزرگ نے فرمایا پیغمبر من پیغمبر مننے, مننے وال پیغام بھی مننو پیغام نہیں منیا بل پیغمبر لا الہ الا اللہ لیکن اللہ سونے مقابلے ایک پاس کتائی مولوی آئے ہو پیر آئے کھڑے ہو لوگ ساوات ہیں اکھیارا آیا باقی کل ہی سمجھ آیا کب بلا کلمے کا مانا جٹکی زبان دسایا پنج کتاب پھول مفتیاں کول پوچھ مولویاں کو پوچھ اگر مانا مقص مفوم یہ ہوئے کلمے دا تقاضا یہ ہوئے تری جتی میرے سر کبلا جو ای ہو مفہوم توجن کو لگتا ہے سگنل کمزور سیون لگا ہے کہ بلا من تو بغیر چارا کون لیکن ونڈ ضرور ہے ایک پاس کلمے آڑے پاس منافق دڑے آسانی کامیابی اللہ رسول تابے ہے جا منافق ہے جڑا دغل ہے یا کافر کافر غلام یہودیاں کا غلام جل کلم مقابلے چند آتا ہے اگر زمانے نال نچل سوں تو ترقی کرے سوں اگر بسماں نہ کرے سوں ترقی کیے سوں کامیاب کیویں تھی سوں دے تانے تے زمانے دے کے دا شکار بنوے سو خدا دہ اے منافع کے جرادہ کھڑ ہے اچھا کو تانے میں نے لوگ مرے سن لوگ آکھ یار تو سنگے کی تھا تو سن زمانے کو بھول گیا وہ زمانے دی چال دے نال نہیں چلے زمانے نال نہیں چلے معاشرے نال نہیں چلے محول نال نہیں چلے اے خدا دیا بندیا تانے میں نے یا تو خصوصا جگہ رب رسول دیواری آوے رب دینا دا مہنہ لگے یا رسول دینا دا مہنہ لگے مو نہ میڑا گل دہار تجویز تبج تبجوائے تا سال بدور فرمائیں فرمائیے یار ملے میولی پا لے ہے سکیے نا جے یار جے ناد ملے سولی بلا یہ تانے مینے ڈر کے تے اللہ رسول کو کنڈ کی گل ہر ہر لا کے دی راہ نہیں پیڑے نے فرمائی بہانے تویل خدا کی کسم گر گھر بہانے تویل کریں برادری بچے میں ایک مثال دینا میں ایک مثال دینا گل کر دا سکو کو مرو دے غلام نہ بنو یہدوں نے دی تعلیم نہ بنو یہدوں نے دی غلامی پٹا گل پاؤ اصا اسا تعلیم نہ بنوں ووجی کی نا بنسوں میں وقت مشاہدہ کرایا حفاظت حفاظت حفاظت حفاظت والے ڈاکٹر کی میں واہ واہ علم تھا اچھا دیکھ بارہ اسلامی پتا نہیں اسلامی آدھے ہی نا اپنے آپ بھائی میں نا دعوی کرے آارہ اسلامی کول ایک تجزیہ نگار تجزیہ نگار دی تحریر دے مطابق تو تجا لاک فوج بارہ کول کتنی فوج او بولو تو سی پتالی تجاہ لاک فوج جنہ دن چالی پاکستان کو لکھ اسرائیل دی فوج کتنی ہے پونے دو لاکھ ایک لاکھ پچہتر ہزار کبلا پونے لو لکھ ایک پاسے ہوئے لکھ ایک پاس ہوٹے پہ لاکھ پاس کڑے پونے لو لاکھ ایک کھڑیے کڑیے مسجد اکثر بم کون مرے لگا وہ بولو چمو ہے نمازیاں کون خرک نبی دی نماز پڑھن دی جائے اچھا لاکھ لکھ پاس پونے ایک پاسے گرد تے رحمد اج ادا سائی کون بنا خرا بولیں سکولی کو مکھ تسا متا کو نے ڈورو سمجھا ایک کین کہ تیرے حفاظتی ادارے کبلا تعلیم حاصل کر کے ادی گلا پٹا پایا نے اج اگر تفاظتی ادارہ کولو تبلا یہ ابل نہیں محفوظ تھی سکتا گل اللہ کا محفوظ نہ ہو سی روزہ رسول بھی محفوظ نہ ہو سی ایک وقت آنہ دن دشمن نہ کیا حفاظت دیتی اچھا کتنا مولوی <laughs> <بارد laughs> جہاز ہیں. دا ہی مایا کہ بارد کین بارد جہاز کس تھاتے گئی ایٹمی طاقت جو پونے ڈو لکھ اے پتا لگ پتا لگد ات فوجا دی لوڑ نہیں اتھا افراد دی لوڑ نہیں اتھا مزیلہ سے راکٹ دی لوڑ نہیں اتھا خیرت ایمان دی ضرورت نہیں لکھ بئی تیار کرذیب ترے غیرت کٹ کی ایمانت کٹ کی کلم کس کی خالی ناندرا ہے کردار تھا اس کا کردار کھس کے تیکو اپنا کردار دے د او اندر والا شوت کہنگی ہے کہ جو ہو غیرت والے تو ترائے سو تیرہ ہی ٹھیک ہومان والے ہو سو تیرہ بھی ٹھیک جو غیرت ایمان نہ ہو پجا لا کے کچھ نہیں کر سکتی توجہ فرمائی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 اقبال امت زوال اس امت زوال آن کا سبب غربت نہیں اس امت آ سبب ایٹمی طاقت دی کمی نہیں اس امت زوال آن کا سبب دنیا دی قیمت دنیا دی قلت نہیں دنیا دی کمی نہیں فرمایا اسمت سوال کا سواب خیر پتا لگ ہے؟ منافق تے کافر اپنی مرضی نال چلتا ہے لیکن مومن اللہ رسول دی مرضی نال چل تو لیکن نالک بھی بہانہ کا ڈان آدن مولوی صاحب یہ ساری قوم مولوی ہوگی میں ساری قوم انگریز بن گئی مولی نہ بنے واہ بھائی واہ کیا بات ہے مولوی صاحب ساری قوم مولی بن میں ساری قوم مولی بن گئی نا ان شاء دشمن اوہو زمانہ زمانہ سلاحدین اچھا یار دیکھ بھا مثال ایک پاس پنج لاکھ پونے دو لکھ مجبور کلی ہے اج بھی دلاحدین یوبی کا نا چکے اس کو او کا لگی ہے جی کو بند بہن کی چکر چ چنو ایم خزنڈی اگو سلطنت ختح کی اتھا پونے ڈو لکھ دے گاہ لکھ گیے اجا بھی رات نہیں سمجھ آیا چند چند چند دے لشکر دیا کو کہ مول سا چلو ایک گھل بھی ٹھیک ہے لیکن اگلی اے یہ جو تے دینا چلو تخاسو کی چھوڑ لیوں فراڈ چھوڑ لوں بغیر تین چھوڑ لیوں تو وقت آ فرمان رسول توجہ میرے سونے نبی سرور صلی اللہ علیہ والی وسلم نے فرمایا بندہ نہ چھوڑے فرما برداری چاو کیا کرے نا فرمانی چھوڑ دیوے, فرم جاونجے, دے فرما برداری مولا سونا بے من غیر مولا اس کو مال مولا سونا بغیر مالی کر چھوڑے دے <سصح> <ر commisira> کیا مطلب مولا سونے کو مال دی محتاجی کو نہیں وہ بغیر مال دے امیر بنا چھڑے دے کدی برکت نال فرم برداری دہ میرے چن دن بغیر لشکر دے مولا تائید فرمائد لشکر ہومائد وہ ترائے سو تیرہ ہو لیکن ساڑے فرشتہ دیا فوجا مکدیا نہیں سوالی دی دی اسا فرشتے بھی جیسوں، من غیر عشیرت بغیر برادری مولا عزت دئی کشکو برادری کی محتاجی کوبلا جو تابےداری ہوئے سید سچا کے ارائی کے درتے جکا دے بابے بو شاہ کون ہیں بابا نیت شاہ کون ہیں مرید کون ہے پیر کون ہے توجہ نے فروائے یہ مطلب ہے مولا سونا برا برادری سچی برادری ہے کہ ار اچھا آرائیں دے جھکا بیٹھا توجر نے فرمائی تابے دی برکت یہ فرما برداری اتحاد دی برکت ہے لیکن اساں برادری برادری چونتوں کو لکیقت ہے حقیقت بڑے سونے نبی نے فرمایا شادیاں بیاہ شادیاں بیا چار وجہ اس روایت تا پاک نے نقل فرمایا اپنی کتاب کش فل مہجوب چار المال ای ال والحسن و والدین سونے نبی نے فرمایا مال دی وجہ نال برادری دی وجہ دی وجہ حسن کہ نکاح مال مال ہو نکاح ہے جو مال نہ ہو قبلہ آ کہا بندے حسن بھی بیوٹی پارلر والا نقلی اصلی حسن ہو سڈے علاقے والے پاس سچی گال ہے سارے علاقے والے پاس شادی تھے چار دن پہلے جا چار دن تو میکپالیاں بزرگیاں آدیا رہے وہ گبرو ساب اٹھن دو پہلے پہلے عورت کو سجا بنا لینیا بیوی کو گبرو سا چار دن کر بھائی کوئی پتا نہیں کرم والا کرنا بیوٹی پارلر بزرگ نیا چوپ چک تھی گئی ترتیب خراب تھی گئی جی گبرو صاحب گھر والے اگو بیگ بیٹھی آئی بی بی بالکل سیدا اپنی ماں کو اکھے اما میری جال کت میں بچا کے سامنے بیٹھی اسا کہے میں تو سونی چھوڑ کے گیا پوری بلاہ بنی بیٹھی ہے یہ تو کوئی مصیبت لکھی بیٹھی اما آکھا میں پوتر سونی ہے کھوڑی ہے وہ او حسن نکاح کوئی ڈا حسن ہوئی ڈے تھا مال ہوئی ری تھے برادری ہووے لیکن میرے سونے نے پینے فرمایا تساں سال کمبلا دیتے چنگی ہے پہلے دین دکھائے مال پیچھے برادریاں بعد برادری دکھائے پہلے دین دکھائے لیکن کی بلا کت آج آج, آج, آج, آج, آج, آج, اج اج کل آج کل یہ ونڈ کت گئی بولیں ونڈ کتنے رہ گئی او مرد کتھا رہ گئے جی آن بھائی ارشا کو دی او یا وہ عورت کت گئی نال شادی کرے سو یہاں ساری نقلے تو نے فرمائی اصلیت تو ہٹے تے ظاہر ہے نتیجہ یہ نکلے تباہی سے بربادی چار نہیں اچھا یار کدا سوچا نہیں یہ کم سارے کیوں کم عام کیوں تھی اس واسطے تھی اص رب رسول کو کنڈ ہے نفسرے حالات سارے بنے دیکھ بھی آن تار مرد بھی نہ عورت کو پتہ دے اتنے مرد کے حقوق نہ مرد کو دی؟ مرداں مرد ساری گل مرد اپنے آلے پاس چیک بھائی یہ ساڑی وزیر بھی ہے مشیر بھی ہے نکرانی بھی ہے سارا دین میںن دفارے دیں تڈے کوئی حق نہیں تے کوئی حد نہیں اچھا ڈہارے گبرو تو میڈیچل تہ رہی ہے اور راج ہے سامان مرد زمانہ گیا میڈیچل نہیں میڈیچل نہیں میڈیچل اور نتیجہ یہ نکلتا ڈہ نہیں چل ویبرو سب کیا اگر نہ دینی ہون پا کے دسیند عورت کو دسیندے مرد کے حقوق ت المختصر حقوق مردے پیپ نکلے تے عورت زبان نال صاف کرے ول بھی مرد حق ادا نہیں کر سکتی اور مرد واسطے مولا سونے نے قرآن پاک جو حکم فرمایا مردوں عورتوں کو مات تحت بنا اصا کو ظلم نہ کرائے اچھا وارتا اچھا وتےوا کرائے اس نے سلوک کرائے انچے طریقے اچھے سلوک نالے خدا دی قسم کر گیا اصا کو سٹ جو جو جو جو او اپنی بنا بیٹھے طریقہ جو اپنا بیٹھے اصا کر تباہی بربادی کا شکار تھی گئے مگر نہ اللہ دلا بندہ مارت مولا علی دی سیرت رکھ والا خاتون جنت دی لی پتر سخی حسین کیوں نہ جمے نار تحقیق نعرہِ حیدری نعرہِ غوطیہ علماءِ حق کا حل سنت حسین یش حسین یش دل کا چین آنکھوں کی چھنڈک دل کا چین یا حسین،, یا حسین یا حسین توجہے او گال کی تھی ٹوٹوریم حضرت جنید بغدادی تا. کہ ایسا کامیاب کیوں آئے ہیں ہر کم شریعت پیش کرنے جی شریعت اونے کرے نے اور مومن کر شان ہے اچھا ہن ریک سونے نبی کا حکم اشارہ کہرے پاسے پیا بند ہے فرمایا امتیو امتی علی کھلائے کالی ہو گزارا کر وجا برادری نیوی ہو گزارا کر وجا غریب گھرانے دی ہو گزارا کر وجائے لیکن دین علی دی ہوتا واسطے کیا حکم ہے تسا بھی مرد دین دی رنگ نہ لکھائے قد کاٹھ نہ لکھائے برادری دری بہو نیو دین چ پورا ہو گھن گنا یہ ہوں حکم رسول ہے شر پاک فرمان ہے لیکن کچھ تباہو برباد اثا شریعت کو چھوڑا اپنی مرضی نپی اپنی خواہش نپی مرد ہے دین ہوے ہو سونی ہوے۔ پیسے بھی ہونی اور بابو گھنسا بابو جہاں منہ وال نہ کہ او اپنی مرضی دی اپنی مرضی دی اتباع کرنی پہی ہے اے اپنی مرضی دی اتباع کرنی پہی ہے تو کلمہ کی تے گیا دین رسول کی تے گیا اے کملی والے نال محبت دے داوے کن گئے اے اللہ دے نال محبت دے داوے کن گئے جدہ معاملات دیواری آوے مرضی اپنی کرے دعوا رب رسول محبت تک نے ایڈا بےسورا تو چاڑ او سیانے آدھے بندہ کوڑ مارے تو کچھ مارے مرضی نفس دی مرضی اپنی چاہت اپنی اور کملی والے نال محبت دہ دعوی ایمان دہ دعوی اللہ سونے نال وفا دہ دعوی مسلمانی دہ دعوی ودورک فرمائے دارے جھوٹے دعوی ترہتاں سات چوزی جنا دعوی دے مطابق دلیل دے سی توجہ آہا قربان منجات اسبد حضرت اسود کے اسود دا, دا, دا دم خالی کالا بھی نہیں آتا بہ کالا, کالا, کالا اس میں تفصیل دسی گا مال گ مہو کالا رنگ شریف نہیں حضرت اسود لیکن انہوں دے رنگ کالے دل چیٹے اج کل اص دے رنگ چٹے تھی گئے دل کالے تے مار مار کریم جی سائیکل چار کالو رنگ کالے ادر آن چیٹے آئے جد حضرت سرکار پار جائے نے رنگ کال ہے رشتہ کوئی نہیں دینا مہربانی فرما مہربانی فرماؤ میں کپڑ نہو میری شادی کرو قربان ویرے پاک نبی سرور نے پوچھا اشوادی برادری چ کوئی رشتہ ہے سوراہ چاچے دی بھی لیکن وہ سونیے وہ رنگ خوبصورت میں چاچا راضی نہیں چینا میری سونے نبی نے فرمایا بانی چاچے دبا کھڑکا حضرت اس بعد اپل گئے چاچے دا دروازہ کھڑکایا چاچا اگا نام اج بھی اج بھیجا گیا آپ نہ آیا کہ ڈ جہان نے سردار نے بھیجے چی گر چاچے گہل سنی چاچے تھوڑی جی پریشانی آئی کہ یار رنگ جو کال ہے دیکھ میں دھی فرمائی چاچا دے دس وقت تھی دروازے میں لمحے چایا اپنی بچی کو پوچھ کے آیا حضرت اس وقت دا چاچا جل ادر گیا بچی دروازے دچو خڑ کے چڑ دی پئی آئی ہائے لیکن او ایمان آلے لوگ چبلا انہیں کلم دل نال پڑا ہوا ہے اتنا ہی پڑھا قربان وا حضرت عصمت چاچے کی دھی کا پورے شہر مشہور رنگ حدرت <سؤال> آ چاچا جان گئے بچی سن دی پی آئی بچی نے اپنے پیو کو بولن نہیں دہلے آخ جی رنگ کو نہ دیکھوج والے کو دیکھو نارا <سؤال> <سؤال> استاد علامہ مولانا محمد صاحب پیرا چشتی صاحب حضرت علامہ مولانا مفتی صاحب صاحب حضرت صاحب کی تھی ابا جی رنگ رنگ لے خلے خلے، تھی اپا جی، میں کتنی خوش نصیب کہ اتنا مقدر استو وی خوش سی کو رشتہ خود محمد پاک لیکن جہے سچیاں محبت والے آن انہاں کو رنگ نن نظر آتے آن انہاں کو پچھو حکم نظر آتا ہے وہ آن سچیاں محبت والے خدا دی قسم کر کے پڑھائی خدا دی قسم کر کے نہ کر کے بچی آئی عورت نہ سلکل لکل ہوں لیکن بچی دی عشق اور محبت اور وفا دیکھ ادھی ابا جی یہ رنگ لیک میں خوش بخت میں میں خوش نصیب باطن باطن آئی باطن جو میرا رشتہ محمد اللہ نے فرمایا حضرت نے آلہ حضرت نے جڑا ذکر فرمایا نا فرمایا ہے اور وہ ماننا یہ بنی کہ جڑے او صحابہ پاک تے عرب والے لوگ کلمت کر کے میں تو اپنی گچیاں بھی قربان کر دیں بھی بٹا دے وفا وفا واد ہٹے جان گئی ہے قدم نہیں ہٹایا کہ بلا اج یہ سادا آلام اصا تے قدرے لوگ اصا کو جو مفتی چلما لب گئی کلمے کی قدر ہی نہ پائی ادو کلما پڑا تو ادو دشمنی کی تھی آلہن در فرمایا اس یوں سف پہ کٹی مصر میں اکوش پہ بنا اس یوں پہ کٹی مصر میں جنا سر کٹاتے ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عربی کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردار وہ سیا دہ نال بچی نے رنگ نہیں دا نبی حکم کو ترجیح اصل دے خالی نان دے مسلمان رہ گئے جو نفس آکھے او کرنا جو شیطان آکھے او کرنا جو زمانہ آکھے او کرنا جو معاشرہ آکھے او کرنا جو برادری آکھے او کرنا جو مخلوق آکھے او کرنا او میں آکھیا قبلا یا دی لا الہ الا اللہ مخلوق رسول اللہ پڑھیا کر یاوت لا الہ الا اللہ زمانہ رسول اللہ پڑھیا کر اے خدا دا بندہ جدہ مننی زمانے دیئے وات کلمے دا جوٹا دعویٰ دعویٰ کے ہے اے جلال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ دائیں وات دا حالوی محمد پاک دی مننی کر توجو ڈرا گادی خان شریف والے پاس ایک دوست گل سنائیے ساڈے علاقے بل زمیر کو اللہ دے قرآن دی جہ بن گئی تو مسلمان بیوی آئی پر دیہائی غیرہ چلے والدین چنگے جن تربیت آلہ کی اپنے آپ کو لکا کے بیٹھی آئی نہ کہ برادری کی شادی چن نہ مرن سے مجھ نہ کہہ جمن تجن او دے کول پوچھا ہے او سنگی گا حل سنگا پی رشتے دار عورت او دے کول پوچھا آدھی بھائی تھی کریں بندہ حل سنا منت پردے رشتے دار اسلک والے عورت آدھی آ مرنے جمنے خوشیاں غمیاں پہلے ہے یا اللہ کا حکم پہل اس گئے گزرے معاشرے ہو یہ لوگ بھی بستے پہ تو فرمائی خالی دیش دا معاملہ بھی نہیں رہن سہنا یا حقوق کی ادائیگی دا معاملہ بھی نہیں آ اگا اولاد دا تعلق بھی دین شادی دا کیا مطلب ہے بھائی اے مولا سونے نے نکاح دا نظام بنایا کیوں یہ کرزت اے نکاح دا نظام مولا نے اپنی مخلوق کو وداؤن واسطے بنایا یعنی شادی دا مقصد اولاد شادی دا کیا مقصد ہے اولاد, اولاد اچھا جن دی جس دے واسطے مولا سونے نے اتنا نظام بنایا اور اتنے اخراجات اتنے خرچے اتنا نظام اتنی خوشیاں اور جناب اتنا انتظار اتنا اہتمام کبلا سارا کچھ کر کے بات بندے ہاتھ اولاد بندے کا پتر نہ آئے وہ او فائدہ ہے شادی تو نے نے فرمایا شیخ کو شخل پوچھا حضور یہ پردے حکمت ہے اسلام نے عورت پردے دا حکم دتا کی بلا ہر کام چ حکمت ہوئی ابا گبراہ نہیں با آخری گال یہ پردے حکمت کی شیخ شاہی نے ایک جواب دیتا ہے رہی پہ جم دوتری جبان تھی ویڈیو دھی جبان تھی وی تو او تو تھو لبتی نہیں وہ گئی اپنی مرضی ن تے پوتر جبانے <laughs> والا پیو کو پوتر دے. اور یہ واقعات اکثر طور پہ رو اچھا اولاد پوتر ہو گیا دا. کٹے پیو کو نہیں پواری کبلا جاتا وقت اپنا حق ادا کی وجہ فرمائی قربان مجھے آ شخ فرمائ فر بیلیو بے جان د جان سپ جان د سپا نہیں ہو پانی چ اے تے سپاں دے تے ہونی انتے سمندر دے کنارے ہو اکثر کنارے کراچی بندہ تو ڈگ پہ اس نمونے کا بنا ہوا قربان منہ آپ نے فرمایا سپ ارد کی سپ دھے ہوئے سپ سو دریا کنارے سے باہر ہر پیر فرمایا جس سمندر تہے ہر نظر چ لکے ہوئے قربان ورمایا حکمت راگے جا سپ ہر اس سوتی نہیں بنتا بن دن بھی پوے نا اس کو دن خام موتی خام اس دی کوئی قیمت نہیں آتی کالا موتی آتا خام موتی اس کو موچی بھی نہیں ہر بندہ لیکن سیپ سمندر سینے جیڑا ہر بندے نظر تلو دے فرمایا موتی اس کو تر جگتا آدر کیا مانا او موتی اپنی مثال فرمایا کو دیکھ کے پردے کی حکمتو عورت ہر پیر دی ٹھوکر کھاوے تو جو ہے ہر کمینے دی نظر تلے آ ہر بندہ دیکھے ہر گلی دا بنے کہہ ویسے کماندن کھڑی ہوے کہہ ویسے گھاج کھڑی ہوے اچھا یہ جی سارے دیہاتی لوگ جٹ تبک یہ صرف بغیر شہرا چیشن کر کے باہر نکل رہی میں بلا جدا اج کل دیہاتا ترقی آ گئی ہے جدا دیہات چڑن واسطے کرمالیاں نکل رہی تا میک اپ کی کمی او کو نہیں ہو رہی ایدگے او بزرگ پڑے کھٹی تنگ لیکن بےغیرت کو نہیں غیرت اندرو اندر غصہ کرے نا. بھائی میں کو کیوں بیٹھے کہ بلا گھبرو بیٹھا نے فرمائی خدا دی قسم کر کے آنا नौकर व कमां नौकरी मै दे सामने वास्ते रब ने घर के काम बनाए लेकिन किता جبلا و جری ہر کمی نے دی نظر آپ نے فرمایا او کا ہی نہیں اچھا یار گزر گیا کوئی اپنی قوم الدین نوبی بھی, بھی جمد کو محمود غزنوی کو محمد بن کاسم قاسم کو قطب الدین کو تارک بن زیاد کو سلطان ٹیپو کو شیر شاہ سوری فرمایا وہ جیڑی جیڑی عورت ہر دی نگاہ موتی نہیں بندا جو بنے تخام بنتا ہے جہاں کہہ نہیں ہوندا آفکت چیما صاحب وہ اج اس قوم لا کا مبلک کمرہ جیری قوم دا اسلام جی قوم دا اسلام سوشل میڈیا ہوئے تو مبلغ تو شفقت چیمہ ہو جی اسلام سوشل میڈیا تے مبلغین شاید فریدی صاحب تے شفقت چیما سر واہ وی واہ مت مری جن کو حد ہوئی جڑا سپ ہے جس کو مولا سونے نے اس تک کہ نظر نہیں پہنچتی پہنچتا ہے جن ہاتھ آ جاتا ہاتھ آ ویے تو ولڈو جی ہاتھ ویندی نہیں توجہ نے جو فرمائی وہ جڑا سمندر دا سینہ چیر کے غوطہ مار کے بہن دن محنت کے اندے او کو او دیکھا فرمایا وہ لگی ہے لیکن جہاں ہاتھ لگ مجھے نا ووتی وہ او گی جہی قیمت کلک نہیں دے سکتی فرمائی فرمائی جا لکیا قیمتی سپن ہے جی میرے غوث پاک دی اما لکی ہوئی قربان بنیا نہ بال کہ دکھا نہ چہرہ کہہ دکھا نہ ہاتھ کہہ دکھا کپڑا کت نہ خوش پاک دی دی نگاہ غیر محرم کو دھے نہ آواز سنیے نہ سنائیے انج اپنے آپ کو لکا کے رکھے موتی آئے او موتی آئے او جڑا ہر ولی دا شہن شاہ جب تک وہ اپنی مثال آپ کٹ کو اس پاک دے مقابلے کا توجہ فرمائی آ. جیری اپنے کی بلا نال کی کو لٹی باہر, کا رننا باہر کا کیوں اس واسطے جات باہر نکل سن تسا بغیرت بن ویسو گھر سلاحدی نا گازی جمنے بند تھی ویسے اصا آزاد تھی ویسو غلام وال لےکھ اپنے منصوبے کامیاب تھے بلا یہ اصولت خلاف ہے اکبر آبادی اکبر آبادیا دوہ کی خان ہو لوہے کی خان چنے نہیں نکلتے آ جان دیا ہو پہاڑ پہاڑوں آدیع کھانا پتری کو کھان ہے جس کو اردو میں کان کہتے ہیں یہ پتری کو خان ہے یہ سیمنٹ دی خان ہے یہ فلانے پتھر کی خان ہے یہ فلانے پتھر, دی فلانے پتھر دی خان نکل دا ہو تو سونا نہیں نکلتا سونا کٹن واسطے سونے دیا کھانا گولنیاں پہنیا تو فرمائی اخبار بادی فرما ہے مات مادنے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 تھوڑا تو پل سکتی نہیں ارے بے حیا ماں با حیا جل سکتی نہیں ارے بے حیا اماں جو بے حیا ہو ارے بے حیاب اولاد چل سکتی نہیں اگر اولاد, جائے دیئے اولاد ہیرے آگ چاہیے جناب نو کلمہ پڑی دا پما لگ دے. باپ باپ جے رہے آخری گال سنا نتائج تک ویسو حضرت عبد اللہ بن حرب اللہ دے دا ایک پتر شرابی ہے یہ آپ من منائے لیکن پتر کون آئی شرابی آئی مریدوں گانے مجموعہ ایک گوار گزری اسی حضور تص اللہ دلی آؤ پتر تھوڑا شرابی اے کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا ہے یہ میرے پوتر کا کسور نہیں اے میرے آپنا کسور ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے مرید پورا مجمع حیران میری گھر میں بھی آپ عبادت کربادت کرے گھر ل असा भाजी पकावन लून गवांढियों के खरू गूण खावन की देर पही है इबादत भी गई रूहात्थ भी गई शहावत गलबा थी ہم بستر یہ پوتر پیدا تھی جد یہ پیدا تھی شرابی بنے سیاح لوگ ہیں نا اپنی کمی نظر رکھے اساں تے جناب اولاد گاہلو تیرہ پتر سور دی نسل اس کو شرم آتی بھائی سور کل کوتے نسل سور کی نسل وہ چبلا وہ نسل ہے تے تو آپ بن لگ جو پیو اپنی اولاد کو بل کھے بن یہ مطلب ہے اپنے جرم کو کوئی پتہ ہے بسہ نہیں دسیں نہیں کو پتا تو فرمایا جن تحقیق کی وہ لوگ پاشاہ دربار جو آیا ہوا گریباں کا نچوڑیا آیا خون فرمایا او لون کھا بیٹھے اے اس لون دی نہو لسطت پیے جو پوتر شرابی بن بیٹھے فرمایا میں اس کو کچھ نہ آدھا میں اپنے آپ کو سزا دینا جو جرم مائدے جرم ہے ہے میں اللہ جرما صرف دعا کرے مولا میں کو معاف فرما دے اس کو بندہ بنا قبلہ جی تھا دے کبلا جتھا بھاجی لو گریباں خون تھا دا پوتر بنے شرابی اللہ دے دلی آخر ساڈی کسور جیتھا سارا ٹکر ہی سود دا باجی بھی تے ٹکر بھی تھا کیا بن سی تے جتھ ساری روٹی جتھ سارا کھانا حرام دی کمائی دا ہوئے رشوتلا دا اولاد سی نہیں دا تیرے پیر تھی پیر چی اص اللہ رسول تین نال کیتی کی وجام ہی دے مولا سونے نے فرمایا تو منہ میں آج آنا کٹاوا نہیں میں غلط گل تے نہیں بھیڑ بنیا ہوگا مرد مرد بزرگ ہی گھا نہیں چڑھتا وہ سرکی بچ اکھانے شیر بوکھ مرسی پر دب نہ چرسی مرد مرد مردان کی دینے متین اور شریعت متحرا نال میں سال دیا میرے کو سنگی سوال کیتا ہے استاد جی رن جد داڑی والے کو دیکھ ملدی لکدی نسل ان کیا چکر میں بلا جب سنت رسول وہ مرد وہ مرد پردہ ضروری غیر محرم مرد تو پردہ ضروری دور ہوا داڑی والا دیکھے تو مل پہ لکین میں آخیا انہاں دا کسور نہیں انہاں کو پتا وال چہرے مرد دے میں میں آخیا چپلا بئی جتنی برادری خیر وہ اکبال نہیں فرم اقبال فرما ہے فرمایا شیخ بھی تو پردے کہ کوئی حامی نہیں شیخ صاحب بھی تو پردے کہ کوئی حامی نہیں مفت میں لکھ کے لڑکے ان سے مد ہو ہوا میں کل آپ نے فرما دیا یہ ساتھ ساتھ پرداخ کس ہو جب مرد ہی زن ہو نر ياري ياري ياري ياري اللہ محمد <meals> اقبال فرمانے پر <Zahlen stuffed vegetable oatmeal> دعا کر اللہ سونا عمل دی توفیق عطا فرماوے اللہ سونا سا غیرت ایمان مان دولت مال مال فرماوے کیا بیریس بچہ تراوی کی مت کرا سکتا ہے